اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماج فرمائیں حجی و کفا و سلاۃ وسلام عنا خاطمبیا سعیدنا و حبی و شفی عنا محم مدن الفا وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. نُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عوجا قيماً لينزل بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً أن لهم أجراً حسناً ما كسين فيه أبداً قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليعما كثيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم سودا کا رسول براضان اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں تفصیل قرآن کے زمین میں عظمت کتاب اللہ کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سب کا دروس میں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ ایک عظیم کتاب ہے اور ایک ایسی کتاب ہے کہ زادیکل کتاب اللہ فی اس میں شک کوئی اسی طرح ایک ایسی کتاب ہے کہ لمب یا جان لہو جس میں کسی قسم کا ٹیڑا پن نہیں کوئی کجی نہیں تک یون بالکل مستقل تو قرآن میں ہدایت بھی ہے مئ بھی ہے قرآن نور بھی ہے قرآن برہان بھی ہے قرآن فرقان بھی ہے اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ کا قرآن ہی ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا سرکار دو علم محمد ابن عبداللہ ہی کہلاتے تھے اور قرآن کی پہلی پانچ آیا تو دو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کہنا ہے اسی طرح اباب کو مقام صداقت پہ, پہ پہنچانے والا قرآن ہے ولری جہ اب سدھ سیدنا عمر کو فاروق بنانے والا قرآن ہے کہاں عمر کو جو قتل رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے لیکن یہ قرآن کے برکات ہیں قرآن کی طرف سے انقلاب ہے کہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ہے اور ملقب لقب بلقب الفاروق ہے الفارق بین الحق والباطل اور جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا تو یہ عزمت بھی قرآن سے ملی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غنی تو پہلے بھی تھے لیکن نورین کا لقب سیدنا عثمان علی اللہ تعالی عنہ کو باحیا بنانے والا اللہ کا قرآن ہے سیدنا علی ابن ابھی طالب کو اسد اللہ کے لقب سے ملقب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے تو اس لیے قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے اور اسی لیے آج آپ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں وسائل ہیں آپ اقوام عالم کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت دنیا میں یہود ہیں اس وقت پوری دنیا میں عیسائی ہیں مسیحی ہیں ٹھیک ہے آگے یہودیوں کی بھی قسمیں ہیں اور عیسائیوں کی بھی قسمیں ہیں لیکن اصل بات تو یہود و نسارا ہے اسی طرح پوری دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں ہندوز ہیں ورنہ ہندو اور کسی دنیا میں نہیں پائے جاتے یہاں کہ ہندو ہو سکتا ہے کہ نوکری کرتے ہوں ملازمت کرتے ہوں چند خاندان گئے ہوں ورنہ اور کسی ملک میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا اسی طرح بدھ مت کے لوگ بھی ہیں جیسے تھائی لینڈ کے علاقوں میں یونان میں بدھسٹ ہیں اسی طرح بہت محدود علاقوں میں سکھ ہیں اور جو لوگ خالصت بے دین ہیں یا مادیت میں کھو چکے ہیں اور اللہ اللہ کے رسول کے بھی انکاری ہے ان کو تو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن ان تمام حضرات وسن یہود ہیں ان کو کتاب جو ہے سورات ملی نسارہ ہیں ان کے پاس اناجیب ہیں ہندو ہیں وہ اپنے وید پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وید ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں اسی طرح سکھ ہیں ان کے پاس بھی گرنتھ ہے وہ کہتے ہیں یہ کہ گرو نانک پر کتاب اتری یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو آپ بڑے طریقے سے آج کل تو آپ کے پاس یعنی انٹرنیٹ ہے ایک ماشاء اللہ ایسا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی اس کو خیر میں استعمال کرے تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں یعنی اب آپ نے کوئی مشکل سے مشکل لفظ ڈھونڈنا ہو اس کے معنی ہی ڈھونڈنے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے کوئی مسئلہ مذاہب فقہ اربا کا دیکھنا ہو تو کوئی مشکل نہیں آپ نے علم میراث کا کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ حل کرانا ہو کوئی مشکل نہیں سب کچھ سارا کچھ فیل ہو چکا ہے حادیس فلوم حدیث قرآن تفسیر اب تو چھوٹے چھوٹے موبائل فون آ جن میں پورا قرآن فیٹ ہے اور صحیح البخاری فی ہے اور دنیا آگے بڑھے گی خیر بارہ نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ ان کو انٹرنیٹ پہ نہیں کر سکتے ہیں کوئی مشکل کہ بھائی اٹا اللہ کی کتاب آپ کے پاس تورات کی سیحت کی دلیل کیا ہے کہ موجودہ تورات جو ہے یہ وہی تورات ہیں جو حضرت علیہ السلام پہ اتری حضرت موسع علیہ و اسلام سے لے کر آج جو ہے اسرائیل میں جو یہودی آباد ہیں ان تک کیسے پہنچی دیکھو نا اللہ کا قرآن ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے میرے جیسے ایک طالب اللم سے کہ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے آپ قرآن کی تفصیل بیان کرتے ہیں آپ نے آپ کے پاس کیسے پہنچا تو میں ایک منٹ میں بتا سکتا ہوں مثال کے طور پہ کہ میرے استاد کاری فتح بصواب ہیں قاری رحیم بساب ہیں کاری صاحب کے استاد بھی آگے کون ہیں سیدھا ایک منٹ میں حضور محمد الرسول اللہ تک یہ سلسلہ مل جائے گا کہ تمام کو راہ کی صنعت جو ہے یا تو حضرتیں ہوئی اپنے کانپ تک جائے گی یا کل راشدین میں سے کہیں جائے گی یا حضرتیں جائے اپنے ثابت تک جائے گی عبداللہ علیہ مسعد تک جائے گی ان کی سند کہاں جائے گی محمد الرسول اللہ تک اور اسی طرح پھر ہم اگر یہ دیکھیں تھوڑا سا کہ صرف محمد الرسول اللہ تک نہیں کوئی دور کا ایسی چلا دیں یہ تو بالکل گرمی ہو گئی بند ہو گیا کوئی ایسا جس میں آواز دینے زیادہ ان کو خراب نہیں یہ قریب والا نا چلائیں ادھر کوئی دور کا چل چونکہ تو بالکل نہیں اس کا نہ چلائیں بس ایک ہی کافی ہے سارے نہ چلانا شروع کر دیں بس, بس بس بس بہت بہت ہو گیا ایک ہی کافی ہے بالکل ہاپس ہو جاتی ہے تو اب اگر جناب دیکھیں تو پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اللہ تک سرد مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پڑھایا اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا کہ نظم بہر روح العمین اللہ طلب قلت المنظرین حضور نے زید ابلصابط عبد اللہ ابن مسعود ابئی بن قاب معاذ بن جبل ابیبسل اشری قلفہ راشدین اسحاب رسول اشرا بشرا ان کو کس نے پڑھایا محمد رسول اللہ نے. یعنی آپ اگر قرآن کی شرط دیکھیں گے کوئی دنیا کا مذہب یہ جرت نہیں کر سکتا یہ صرف شان جو ہے اسلام کی اور وجہ کیا تھی قرآن کی حفاظت کی کہ پچاس ہزار روایت کا حال جو ہے وہ محفوظ ہے خراب جی آپ کے جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہیں ابھی ڈیٹا بنا رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی ملک میں آئے اس کے پرنٹ لو اس کی فنگر پرنٹس لو اس کی انگلوں کے نشان لو اس کا نام لو اس کی فوٹو کاپی لو اس کا پاسپورٹ لو اس کا فلاں لو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو بغیر وسائل کے پچاس ہزار آدمیوں کا حال جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے کہ پچاس ہزار راویوں کا حال محفوظ ہے کہ بھائی یہ راوی کیسا ہے اس نے کس سے پڑا ہے اس کے اساتذہ کون ہیں اس کے تلا کون ہیں شاگرد کون ہیں اس کا عقیدہ کیا تھا اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور وہ مسلکن کس جماعت کی طرف مائل تھا اور اتنی دیانت سے کہ اگر کوئی شیعی تھا لکھ دیا کہ شیعی ان کے بیچ وہ آدمی تو سچا تھا لیکن شی تھا کوئی آدمی موتزری تھا ان نے لکھ دیا یمیل ہوئی تضال موتزری تھا کوئی آدمی ایسا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں انجہ جہاں تھا بالکل کوئی روح رعایت نہیں اور جب ہو تعدیل نے ایک ایک آدمی پہ پیش کر دی اور پچاس ہزار آدمی کا ایک ڈیٹا بنا کے ڈیٹا بیس بنا کے ہمارے لیے رکھ دیا کہ اب ہم جب حادیث پڑھیں گے جیسے میں نے اب حدیث پڑھی ہے کہ خیر حکمنتا اللہ بل بھئی دیکھو اس کا راوی کون ہے جی حضرت ابی حضرت ابھی ہریرا سے کس نے لی تو یہ بات ایسے سنی نا کہ ہم کہہ دیتے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے دلائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر یہ کتاب جو ہے قرآن پاک انڈیا میں کیسے پہنچا یہ قرآن وہاں سے چل کر چائنا میں کیسے پہنچا یہ قرآن وہاں سے چل کر اسپانیہ میں کیسے پہنچا ایک ایک راستہ ایک ایک روٹ پہنچانے والے کا نام لکھنے والے کا نام کتابت کرنے والے کا نام ہمارے پاس تو تلائب ہے ہمارے پاس تو اس کی تاریخ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں کر سکتی اور حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کی وجہ سے پرہیزگاری کی وجہ سے نیکی کی وجہ سے اتنے بڑے قوتے حافظہ سے نوازا تھا کہ آج کا تو کوئی آدمی سنے تو حیران ہو جائے تو ہمارے پاس قرآن تک پہنچنا قرآن پاک لانے والے پیغمبر کی بات تک پہنچنے کا ایک پورا سلسلہ ہے ایک سند ہے جو ایک مولوی سے چل کر سیدھی حضور محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولا علیہ وسابی وسلم اب آگے جناب آپ دیکھیں اب جناب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھی تورات اللہ کی کتاب ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی اتری ہم بھی مانتے ہیں لیکن مشا علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب جو تمہارے پاس ہے اس کی صحت کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے کہ یہ وہی تو ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوئی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا مسئلہ یا زنا کے مسئلے میں حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے مسلک میں تمہارے مذہب میں تو میں کیا حکم ہے زانی عورت کا اگر ایک عورت زنا کرے شادی شدہ ہو مرد ہے زنا کرے شادی شدہ ہو تو تورات میں کیا سزا ہے انہوں نے <سؤال> کہا جی بس کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے بس وہ حالات کے مطابق ہے اس کا منہ کالا کر دیا گدھے پہ بٹھا دیا بازاروں میں گھما دیا اور یہ کیا اور اسے سزا مقصد تو اس کو ضریب کرنا ہے کہ رسوا ہو جائے حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاں وہ رجب کی سزا نہیں ہے انہوں نے کہا جی نہیں یعنی اللہ کے نبی کے سامنے پھر گئے فرمایا تو نہیں بتتا ہوا بیا ہوتا جب تو لائے تو اب جناب کا حال یہ ہے کہ تورات کھول کے وہ آیات راجم جم پہ احسیات رکھ لیا اور اوپر سے پڑھ لائے یا رسول سلاجم نہیں ہے اچھا کیونکہ تورات جو ہے عربی میں تو لکھی ہوئی نہیں تھی نا تورات تو عبرانی زبان میں ہے پہلی کتابیں جو اتری ہیں وہ عربی میں تو نہیں تھی ہیں عبرانی میں تھی ہیں سریانی زبان میں تھی اب چاہے آپ دیکھ بھی رہے ہو تو آپ کو کیا پتا کیا ہے لکھی ہوئی ہے لیکن عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکے تھے ان نے حضور سے عرض کیا اس نے اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ کہتے ہیں اور لایا تو یہ جیسے سورج چمکتا ہے تارا چمکتا ہے ایسے اللہ کے قرآن کی وعیت وہاں بھی موجود تھی کہ اشیک ہو تو اجازن فرض محما البتہ من اللہ کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے وہ تم تو نبی کے سامنے پھر جاتے ہو تم نے تو تعریف اور تبدیل کی انتہا کر دی ہے تو ثابت تو کرو نا کہ وہی دورات ہے اچھا انجیل ہے جی اب نسارہ ہیں ان کے پاس دیکھو وسائل ہیں علوم ہیں ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس ذرائع ہیں ہمیں بتاؤ یہ انجیل تمہیں کس نے پہنچا ہے دیکھو نا ہم تو بتاتے ہیں نا کہ قرآن کو جمع کیا کس نے حضرت صدیق کے زمانے سے شروع ہوا اور حضرت عثمان کے زمانے میں ختم ہوا ہم تو بتاتے ہیں نا کہ قرآن لکھنے والے بھی کون کون تھے بھی حضرت محاویہ کاطب الواح تھے حضرت علی کاط بلواحی تھے حضرت زید تھے فلاں بلاں سہابج اچھا سب سے زیادہ اقرا کون تھا بھی بھائی اب نے کام تھا اور سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والا بھی حضرت بھئی حریرہ تھا ہم تو تمہیں نام دے رہے ہیں بتا رہے ہیں ان کا کریکٹر ان کا کردار ان کا نصب آپ کے سامنے کھول رہے ہیں تم بھی تو ہمت کر کے ہمیں بتاؤں لیکن انجیل کون کس نے پہنچائی تمہیں اچھا جی میں ہندوؤں کے پاس وہ کہتے ہیں خدا کی کتاب ٹھیک مان لے کس نے پہنچائی آپ کو خدا کی کتاب کس کے پاس آئی کون لایا اسے لانے والے کا نام ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کہہ لے یا اس سے کہا گیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم پر تو واہی اترتی تھی اور ایک فرشتہ کا نام جبریل تھا وہ آتا تھا تو تمہارے پاس بھی کوئی واہی آتی ہے کہ ہاں آتی ہے کبھی کبھی انہوں نے کہا فرشتے کا کیا رہے گا ٹیچی میرے فرشتہ کا نام ہے ٹیچی چونکہ نبی جو انگریزی ہے تو فرشتہ انگریزی آئے گا نا اسے جھوٹ تو نہیں بولا بیچارے نے بات تو اس نے کھری کی, کی دیکھو نا برطانیہ نے اس کو نبی بنایا تھا تو اب فرشتہ بھی تو برطانیہ سے ہی آئے گا وہاں اللہ سے تھوڑا آئے گا آسمان سے ایک سیری سی بات تھی اب دیکھو چلو اب اکادی نے کہاں وہی گئے ہیں نا جن ماں باپ نے بنایا تھا اسی کے پاس بچہ دوڑ کے جاتا ہے نا کہ جی اب گود میں پنا لیں تو وہاں بنا پناہ جہاں پہنچی وہی یہ خاک جہاں کا خبیب تھا اب بھی وہاں اچھا اب وہاں وہ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کا دماغ خراب ہو گئی یہ ہمیں لندن میں بھی آرام نہیں کر رہے ہم اتنا دور بھاگ ہے وہ کہتے ہیں اب تو بھائی جان چھوڑو وہ کہتے ہیں کیونکہ تم ہمارے پیچھے یہاں کیوں آ گئے کہا تم تو اگر دریائے شور بھی عبور کرنا تو تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارا تعقب کریں گے باقاعدہ اور جھگڑا ہمارا کچھ نہیں ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو بات ختم دیکھو ہمارے ملک میں اب دیکھیں ہندو رہتے ہیں کو ہم ان سے رٹتے ہیں ہندو ہندو ہے مسلمان مسلمان جھگڑا اس بات کا ہے کہ تم مسلمان ور کے جب مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو داڑیاں رکھتے ہو پگڑیاں باندھتے ہو نمازیں پڑھتے ہو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو اور اپنے بیٹیوں کے نام بچوں کے نام صحابیات اور صحابہ پہ رکھتے ہو اور اب اس کے بعد لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو تو پھر ہم شور نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم آکر مسلمانوں کے عقیدوں پر حملے سے بچائیں ایک چوکیدار کو کھڑا کرتے ہو اس کو ایک ہزار روپیہ مہینہ ترخواہ دیتے ہو وہ ساری رات گلیوں میں شور کرتا ہے اور ہم اللہ کے دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے ہم شور نہ کریں یہ کو بات ہے تو اب جناب بہرحال یہ ہے کہ ہمیں وہ یہ بتا دیں کہ جی یہ وید اللہ کی کتاب ہے اور یہ فلاں بندہ لے آیا تھا اور ہمارے فلاں بزرگوں کو پہنچایا بھئی یہ وید جو اترے ہیں کون آیا کس کے پاس آیا لانے والا کون ہے ان کے لکھنے والا کون ہے ان کو ضبط کرنے والا کون ہے تو کوئی تو آخر دلیل لو نا اچھا جی گرنتھ اللہ کی کتاب ہے و وسالن ہمیں کوئی جھگڑا نہیں اللہ کی جتنی کتابیں اچھی بات ہے تو لیکن یہ تو ثابت کرو نا بھی یہ گرتھ اللہ کی کتاب ہے گرو نانک پہ اتری کون سا وشتہ آیا کہاں اتری اور گرو نانک کی وفات کے بعد اس کو کس کس نے یاد کیا کس نے محبوت رکھا کس نے لکھا اور تمہارے پاس کیسے پہنچی لیکن یاد رکھیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن کوئی دنیا اپنی کتاب کی صداقت و حفاظت کا ثبوت نہیں دے سکتی صرف ایک اسلام ہے مسلمان ہے اور قرآن ہے اور اس کا اعجاز ہے کہ آپ چودہ سو پچیس سال کے بعد بھی ایک ایک آیت کے بارے میں بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اور آیت کب اتری کہاں اتری اور کن حالات میں اتری <تصفيق> یعنی آپ اندازہ کریں یہ نہیں کہ پورا قرآن کی ایک ایک آیات اچھا ایسے واقعات ہیں کہ بظاہر آدمی ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ادب کرتا ہے لیکن چونکہ قرآن کا معاملہ ہے وہ ذکر کیا گیا ایک صحابی تھے مرسد نبی ورسد الغ نبی ان کا اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ نجائز تعلق تھا مکے میں رہنے والی وہ عورت تھی اس کا نام عناص تھا تو وہ زمانہ کفر کی بات تھی زمانہ جہلیت کی بات تھی اب ابھی مرسد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد جب وہ ایک دفعہ مکے میں آئے تو الات کو پتہ چلا تو اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی میں پیتے عرصے سے تمہارے انتظار میں ہوں تم نہیں آئے ہو تو آج تو میرے پاس آؤ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ تیرے اور میرے درمیان میں اسلام عائل ہو چکا ہے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں کہا ہے کہ دینا حرام ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ منورا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کروں گا اگر حضور نے مجھے تم سے نکاح کرنے کی یا شادی کرنے کی اجازت دے دی تو پھر میں واپس آ کر تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں گا لیکن اب میں تمہیں نہیں مل سکتا ہوں اب وہ چلے گئے مدینہ منور حضور کو جا کے کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وم زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل میرے ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے جس کا نام یہ ہے اب دیکھنا موجودہ دور میں بھی کوئی بدۂ بات بتاتے ہوئے ذرا شرم آتا ہے لیکن دین کی بات ہے اسلام کی بات ہے اسلام میں حق بات بیان کرنے میں کوئی استحاظ نہیں تو اب یا رسول اللہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھی زنا تو حرام ہے لیکن میں اگر نکاح کروں اس عورت آدھ کے ساتھ تو اللہ نے قرآن دل کے ولان کی المشرقات اللہ نے فرمایا پھر نبی ان کو بتا دو کہ کسی مشرقہ عورت سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے والا اب تم خیر مشرقہ تن و اللہ نے فرمایا خبردار ایک ایمان والی بچی جو ہے وہ زیادہ دیتے رہے اس کافر عورت سے جائے اس کا حسن کتنا تمہیں دعوت نہ دے کتنا تمہیں پسند ہو لیکن ایمان والی کا آپ مقابلہ مشرقہ کیسے کر سکتے ہیں اللہ نے بالکل مشرقہ سے نکال نہیں ہو سکتا حتائیوں میں اب اس آیت کے سارے نظور میں بھی حفاظت کا قوال یہ ہے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ آیت کیوں اتری کب اتری کیسے اتری بالکل اس سے بڑی صداقت کی دلیل اللہ کے قرآن کی آپ مجھے بتائیں کیا ہواش مکہ نے نظر ابن الحارث ابن ابی معید کو مدین منورہ بھیجا یہ دونوں جو ہیں بڑے سردار تھے اور دونوں جو ہیں بہت بڑے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بھیجا مدین منورہ کبھی تم وہاں جاؤ یہودیوں سے جا کے ملو چونکہ یہود بڑے لکھے لوگ ہیں اور ان کے پاس کتاب ہے تورات ہے ان کے پاس علم ہے کہ وہ ہمیں بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا تحقیق ہے کہ کیا حضور واقعی اللہ کے نبی ہے ان نے کہا ٹھیک وہ چلے گیا یہودیوں کے پاس یہود کے وہاں بڑے بڑے جو احبار تھے بڑے بڑے ان کے جو پادری تھے بڑے بڑے جو ان کے عالم تھے ان سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے اس نے نبوت کا دعوی کیا ہے اب ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے نہیں آپ چونکہ علما ہیں آپ چونکہ احبار ہیں اور آپ اول کتاب یعنی تو اس کے جاننے والے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں یہ حضور کا نام ہے یہ آپ کے والد کا نام ہے یہ آپ کا قبیلہ ہے یہ آپ کا خاندان ہے انہیں ساری صفت بیان کی قریش ایشن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الصب یہ ہے محمد ابن عبداللہ ابن اللہ ابن, ابن عبد المطلف ابن حاش میں ابن عبد ابن اپنے خلاف ابن کری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں یہ ساری باتیں سنائی اب تم ہمیں بتاؤ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ہم کیا کریں یہود نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں تین سوال دیتے ہیں ان تین سوالوں کو جا کر حضور سے پوچھ لو اگر جواب مل جائے نبی ہے نبی نبی نہیں ہے ان نے کہا ٹھیک ہے ایک سوال روح کے بارے میں اور ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور ایک سوال تھا اس بادشاہ طباف کے بارے میں جو بشار کل و مغار بہا تک پہنچا اس تین سوال پوچھیں حضور صاحب اگر وہ جواب دیتے تو نبی مرسل اور اگر جواب نہ دیتے رجل المتقبل پھر وہ اس نے خود گھڑا ہے وہ نبی نہیں ہے پھر تم جانو اور مقابلہ کرو میں نے ہے ہے کرو کہا ٹھیک کیا حضور, حضور سے کہا اب بات کی باریکی کو سمجھیں بات تو ہوئی ہوتی ہے جو آدمی نے ہزار دفعہ سنی ہوتی ہے لیکن بات کی باریکی کو سمجھیے اس کی جو گہرائی اور گیرائی اس پہ غور کریں کہ دیکھیں جی وہ آ گئے حضور کے سامنے سوال رکھا حضور نے فرمایا میں اجیب وہ خوما میں کل جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ تبارک وہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور انتظار میں ہیں کہ کل واہ آ جائے گی میں دشمنوں کو جواب دے دوں گا میں تو سچا نبی ہوں مسئلہ تو ہے نہیں لیکن جناب پندرہ دن تک واہ بند جبریل کا آنا بند حضور فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا حز ہوا کیوں سیدھی بات ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے للکار رہا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کل جواب کہ سچا بھی ہو لیکن جواب نہیں دے سکتا اب یہاں سے ایک بات بھی سمجھ رہے کہ اگر انبیاء عالب الغیب ہوتے تو کیا حضور کی یہ تکلیف ہوتی اچھا بات کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے انبیاء کا اتائی جو عطائی ہوتا تب بھی جواب جوابے دیتے نا لیکن پندرہ دن کے بعد اللہ نے وہی اتاری اب آپ دیکھیں کہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا مجھ پہ مشکل وقت گزرا کہ کبھی کبھی تو میں یہ بھی چاہتا تھا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں اب یہ بات بتانے والی تھی اتنی تکلیف جب حضور پہ جو لمحات گزرے ہیں لیکن قرآن کے شبب نزول میں شاب از واقع کو بھی محبوب رکھا کہ یہ آیات یہ سورت کیوں نازل ہوئی کہ جب حضور پہ یہ تکلیف ہوئی تو سورت القاف نازل ہوئی اور پوری سورت ریل آئے اور اس کے بعد اتاب بھی آیا کہ میرے محبوب آئندہ ایسے نہ کہا کریں ولا ذکل شعین اللہ شاہماں باقی دشمنوں کو بتانے بتائیں صاحب کا آپ کا کس یہ ہے ضلع دین کا یہ ہے اور یوں کے بارے میں یہ جواب تو صحابہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا کہ بھی یہ آئی کیوں نہ یعنی دنیا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل آپ چیلنج کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے مقابلے پہ کسی کتاب کی صداقت کی اس طرح سے سند بیان کر سکے یا ثبوت دے سکے اچھا اب جناب دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم اعلیٰ تو اب جناب دیکھیں کہ بھئی صرف یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس کی ایک ایک آیت کی ایک ایک صورت کے اترنے کی جگہ موجود ہے کہ کہاں اتری یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلو ادیبیہ کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں سلوح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پہ سلام کیا حضور نے جواب نہیں دیا حضور بھی اونٹنی پہ ہے حضرت عمر بھی اونٹنی پہ قریب اونٹنی لے آئے سلام کیا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر نے سلام عرض کیا حضور نے جواب نہیں دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے حد پریشان ہو گیا اداس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں کہ میں نے تین دفعہ جا کے سلام کیا اور حضور جواب نہیں دیتے تو حضرت عمر اپنے آپ کو کہتے ہیں سکولت کا یا عمر کہ کاش تیری ماں نے تمہارا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا آج میں پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا اللہ کا نبی تو ناراض نہ ہوتے نا تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے آواز دی کہ حضور بلا رہے کہتے ہیں میں حضور کے قریب آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ عمر آج اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی آیت مبارک اتاری ہے کہ اگر ساری کرناد کی بادشاہی کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اتنی اس آیت سے خوشی ہوئی تو حضرت عمر نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے تو آپ نے فرمایا انڈا فتحنا نالگ فتحم مبیرہ یہ سورت فتح کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اس کو یوں بھی محفوظ رکھا تو عمر فرماتے ہیں کہ حضور اونٹنی پر سوار تھے اور جب پڑھ رہے تھے تو آپ کی آواز میں ایک لہر پیدا ہو رہی تھی آپ ہل رہے تھے نا انڈا فتح نالگ فتحم مبینہ اس کی بھی حفاظت کی کہ کس لہجے میں حضور نے عادت پڑھی اور اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا پتہ مکہ یا رسول اللہ کیا مکہ بھی پتا ہوگا نے ہاں مکہ بھی پتا ہوگا تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا اور مجھے تسلی بھی ہوئی کہ حضور ناراض نہیں تھے بلکہ حضور میں تو واہی اتر رہی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری صرف ہونی فرمائی تو اب آپ دیکھیں یعنی وہ سفر بھی یاد ہے اونٹنی پہ بیٹھا ہونا بھی یاد ہے اور پھر جب وہ آیت مبارک اتری ہے وہ اور جس کیفیت میں حضور نے اس کو پڑھا ہے وہ کیفیت بھی یاد ہے تو یہ انتظام جو ہے صرف اللہ کے قرآن کے لیے اور کسی اب اسی کو آپ دوسرے پہلو سے غور کریں کہ اللہ نے ایک کائنات بنا دی ہے تو بے فائدہ تو نہیں دیکھیں نا آپ نے ایک پیالی بنائی ہے تو کوئی مقصد ہے نہیں آپ نے ایک ٹیبلیکارڈر بنایا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے آپ نے ایک ٹیبل بنائی ہے آپ نے, نے ایک ڈبا میں ٹشو رکھے ہیں کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے تو اللہ نے جو اتنی کائنات پیدا کر دیا فاصف تم نواز خلکنا کم ہاپسا وہ اللہ کم النا اللہ تر جاؤ اللہ فرماتے کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم تم لوگوں کو بے فائدہ بنائے بس تم حیوانوں کی طرح چرو کھاؤ پیو اور مر جاؤ بس تو لازمی بات ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی مقصد ہے اس کا میں اللہ نے آباد کیا ہے ان سو اور جن کو چلو جن ادنا قوم ہے لیکن اعلیٰ قوم ان سے جو ہے وہ انسان ہے فرش تو مقلف ہی نہیں وہ آسمانوں کی مخلوق ہے اب انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے بسنے کے لیے آباد ہونے کے لیے اس کی تعمیر کے لیے اس کائنات کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے داخلی زندگی خارجی زندگی فیملی کے ساتھ تعلقات علاقے کے ساتھ تعلقات محلے کا محلے سے تعلقات ملک کا ملک سے تعلقات پھر عالم سے تعلقات ان ساری چیزوں کی ہدایت کے لیے کسی روشنی کی تو میں ضرورت تھی تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر بندے کو ہوا سے خمس سے نوازا ہر انسان کو اللہ نے ابا سے خمس عطا فرمائے کہ بھئی قوت باسرا قوت سامعہ قوت لامشاں قوت شامہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں کہ بعض علوم جو ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے علم حاصل ہو گیا اچھا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے سن لی کہ بھائی فلاں آدمی چھٹی سے واپس آ گئے ہاں جی آگے جاگے. علم حاصل ہو گیا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھونے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے کہ جی ہم نے چھونے کا اچھا بھی چائے گرم ہے یا ٹھنڈی ہو گئی بھائی یہ علم جو ہے یہ ہمارے پڑھنے سے یا دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک چھوئیں گے نہیں اچھا اسی طرح اگر ایک چیز اس کے اندر رکھی ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نہ آنکھوں سے نہ کان سے نہ چھونے سے کہ بھئی یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا پھیکا ہے یہ جب تک تذوق نہیں ہوگا جب چکھیں گے نہیں ہو سکتا فیصلہ نہیں ہو سکتا اچھا اب جناب یہ فیصلہ چکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا کانوں سے بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے وہ سونکنے کا ذرا یہ اللہ نے ہمیں وسائل علم دی کہ ان چیزوں سے ہمیں علم حاصل ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھو کہ جہاں جہاں ہوا سے خمسا کام چھوڑ جاتے ہیں نا پھر عقل آ جاتی ہے پھر عقل سے فیصلہ ہو وہاں ہبا سے خمسا بھی کام نہیں دے رہے ہوا سے خمسا کی بھی ایک ہاتھ ہے ہم نے ایسے ہاتھ لگا ہے چو لانگ کا دیوار ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہم نے دیکھا کہ دیوار پہ چونا سفید ہے یہ بھی پتہ لگ گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار بنائی کیوں گئی تو یہ نہ ہمیں ہاتھ بتا سکتے ہیں نہ کان بتا سکتا ہے نہ دبان بتا سکتی ہے اس کے لیے پھر آ آپ کام شروع کریں تو جہاں ہوا سے خمس کا یعنی ایک حد ہے وہاں وہ ان کی حد آ جاتی ہے پھر آگے عقل کام کرتا ہے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عقل کی بھی پھر حد ہے عقل کی بھی ایک حد ہے جہاں وہ ناکام ہو جائے پھر اللہ کے بھائی کی روشنی کام کرتے وہاں پھر عقل کام اب دیکھیں نا ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے ہمیں اس نے پیدا کیا عقل کہتے ہے ٹھیک ہے پیدا کیا تو لازمی بات ہے کہ اس کے کوئی کام ایسے ہوں گے جس سے وہ راضی ہو اب صرف عقل کیسے معلوم کرے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا عقل کیسے معلوم کرے کہ کس کام سے اللہ ناراض ہوں گے یہ عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی نا کہ بہن سے تو نکاح حرام ہے لیکن دوسرے کی لڑکی سے نکاح حلال ہے بیٹی سے نکاح حرام ہے ماں سے نکاح حرام ہے بہن سے نکاح حرام ہے کیوں بھائی یہ تو گھر کی پلیاں ہیں اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہیں باہر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا بندے کو گھر میں رشتے موجود ہیں پھر تو ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت کس بات کی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اور صبح ہے یا اس کو بعد علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں لی ہیں نور ہے لیکن اندھیرا ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے اچھا اگر دن ہے روشنی ہے لیکن ہماری آنکھیں نہ ہوں پھر بھی نہیں دیکھ سکتے تو کیا معنی ہوا مانا یہ ہوا کہ جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں فائدہ نہیں ہو سکتا آنکھیں بھی ہوں اور آگے روشنی بھی ہو اسی طرح اولا نے فرمایا ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ بھی صرف عقل والے نور سے حل نہیں ہو سکتے اس کے لیے بھی بھائی والا نور چاہیے جب تک وہ دو نور جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں اب آپ دیکھیں نا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں پی ایچ ڈی ہیں بڑے بڑے ڈگریاں ہیں بڑے بڑے عہدے ہیں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں بڑا پوری عالم کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں لیکن ان کو خدا اور رسول سمجھنے نہیں آیا اسما و سفات کو نہیں سمجھ سکے ساری دنیا کے بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں ساری دنیا پہ نظر ہے لیکن خدا قدوس کے آکام پہ نظر نہیں اس سمجھ ہی نہیں آتی. ان کو کہو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہی کیا بات ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے یہ بات ہم نہیں مان سکتے یہ تو ویشیت واشیانہ بات ہے کہ ایک آدمی زنا کرے اس کو کوڑے مارو اور زنا کرے تو رجم کر دو کیا ہے مرد عورت ہے دونوں کو آزادی ہے اس کے حقوق ہیں اور انجائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکاوٹ ڈالنے والے ہاں جبر نہ ہو زبردستی نہ ہو دونوں راضی ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ہے نا یہ ساری آپ جو پڑھتے رہتے ہیں لو میرج ہے اور یہ سیول um, میرج ہے اور یہ فلانا میرج ہے پڑھتے رہتے ہیں آپ انجام تو خیر الحمدللہ للہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے دس سال بعد دو سال بعد چار سال بعد لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ جی زنا کیوں حرام ہے اور نکاح کیوں حلال ہے وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے ایک مولوی آیا فتبہ پڑھا تو لفظ بولے تو حلال ہو گئی اور وہ اوشی اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں ان کا اپس میں باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہو کٹھے رہتے ہوں کٹھے سوتے ہوں بیٹھتے ہوں راضی ہے. تو کیا وہ, وہ حرام ہے کہ جی عجیب بات وہ کہہ ہیں دیکھو جی عجیب بات یہ ہو گئی نا کہ اگر کسی جانور کو خدا نے مار دیا ہے وہ تو حرام ہے لیکن ان کا بندہ خود دفے کرتے وہ حلال ہو جاتا ہے <تصفح> عجیب بات ہے نا بندہ مارے تو وہ تو حلال ہے بندہ شکار کرے وہ حلال ہے اللہ میاں خود مار دے اس جانور کو وہ حرام ہے وہ <تصفح> کہہ رہے دیکھے جی یہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے کہ عقل تو ہے لیکن نور وحی سے محروم عقل تو ہے لیکن نور قرآن سے محروم عقل تو ہے لیکن نور نبوت سے محروم ہے وہ دو نور جمع ہوں تو مسئلہ حل ہو ورنہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالی آپ پر بھی ہمارے حالات پہ بھی رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے کیا ہے واہی بھیجی اور واہی کیا ہے اللہ کا قرآن <تصفح> اچھا کا جو سب سے پہلا نزول ہے وہ کہا, کہا ہے غار ہرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے عبادت کرتے کئی کئی راتیں گزارتے اچھا یہ بھی خدا کی شان ہے علماء نے لکھا ہے کہ غار خرا میں جب قرآن اترا ہے تو وہ بھی لبتر قطر تھی اچھا یہ ثابت نہیں ہو سکا کسی صحیح حدیث سے کہ رمضان کی تاریخ کون سی تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان تھا اور اللہ نے جب قرآن کو لوہے محفوظ میں رکھا ہے تو وہ بھی اندازہ فرمائے کہ بیت العزت میں تو وہ بھی لہلت القدر تھی اناض اللہ ہوگی للت القدر اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے پہلے تو اس کو لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا ریکارڈ ہو گیا پھر اس کو بیت العزت میں رکھا بیت العزت سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سال میں اتارا گیا اللہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ تو بھولنے سے پاک اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک لیکن ایسا انتظام کر دیا کہ بل ہوا قرآن مجید ان فی لو ہم محفوظ آگے فرما دیا بھی رہتی القدر پورے کا پورا قرآن اتار دیا پھر آگے فرمایا کہ ندلنا تنہا پھر محمد وسبا ہم نے آپ پہ ایسا ایسا, ایسا, ایسا اتارا اور سب سے پہلی بھائی کبا اس میں ربری خلق اور ہار ہیرا میں آئی کون لے کے آیا جبریل علیہ السلام اچھا کیسے ہمیں پتا لگے جناب کہ اب آپ کو دشمن تو کہہ سکتا ہے نا جی نہیں جی کیسے جبریل کون جبریل کس نے دیکھا جبریل کو کیا تسلی ہے کہ جبریل تھا تو اللہ نے انتظام کیا کہ سب سے پہلی گواہی گھر کی بیوی نے دی خدیجت خبراہ نے دی جب حضور گھبرا کے آئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد جب میں اعلان کروں گا تو خدا جانے مجھے کیسے کیسے وسائل سے نمٹنا ہوگا تو بیوی کہتی ہے کل ولہ خودی اللہ ابدا وہ بدنی خدا کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی رسواری کریں گے ان کا الرحم آپ تو رحم کو جوڑنے والے ہیں آپ تو غریبوں پہ ہمدردی فرمانے والے ہیں آپ تو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھلانے والے ہیں بالکل اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ وب نہ کریں سب سے پہلی تصدیق اللہ نے آپ کے گھر سے سیدہ خدیجت رقبہ رضی اللہ تعالی عنا سے کرائی اور پھر دوسری تصدیق اس سے کرائی نسرانی کے عالم سے نسارا کے عالم سے ورکہ ابن نوفل جو ہے وہ علوم وہ آخری زندگی میں نصرانی ہو گئے تھے اور کتاب انجیل کے اور کتاب توورات کے بہت بڑے عالم تھے بی بی خدیجہ حضور کو لے کے ورقا ابن نوفل کے پاس گئی وردہ کیا ضرورت تھی یہ سارا اللہ انتظام فرما رہے تھے کہ کوئی دنیا کی اب تک چیلنج نہ کر سکے کہ جی جبریل جب آیا تو کیا, کیا تصدیق ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس وہ جبریل تھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ واقعی وہ اللہ کی واحد تھی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کے یہ اللہ کا کلام تھا تو اللہ نے سارا انتظام کر دیا کہ دشمن نہ بولے تو انتظام کس کے پاس کیا گیا برکت میں نوفل کے پاس جو تورات کا بھی عالم ان کا بھی عالم بی بی خدیجہ نے سارا واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت برکا نے کہا کہ اب شری خدیجہ خدیجہ تجھے مبارک ہو تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور یہ جو آپ پہ اترا ہے نا ناموس اللہ ناموسا یہ تو وہی پرشتہ ہے السلام پہ اترا کرتا تھا اللہ نے تصدیق کرا تھا اچھا دوسری تصدیق کیسے ہوئی کہ بھی اب اس سے ہے کہ جی واقعی اللہ کا قرآن ہے اس کی تصدیق اللہ نے یہ کی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پوری دنیا کو چیلنج کر دو کہ کلات اللہ بازل بازرا کہ تمام کائنات کے انس اور جن مل کے قرآن کے مثل ایک آئن بنا کے لے نہیں ڈالتے اور آج بھی دنیا موجود ہے کسی کو کہیں ہمت کرے ورنہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ پیدا ہوئے غدار پیدا ہوئے دنیا کے اندر کفار پیدا ہوئے فجار پیدا ہوئے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مزہ رہے کہ قرآن کی کوئی آیت بنا سکے اب ذرا سمجھے کہ واہی جو ہے حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جب واہی آتی ہے تو اس کی کئی صورتیں ایک صورت حضور نے فرمایا کہ یا تین متھر سلسلہ تل سے کہ مجھ پہ ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز اور حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ کبھی کبھی اس وائی کی حالت میں ہے اگر آدمی قریب بیٹھا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ جیسے ہوتی ہے ایسی آواز بھی محسوس ہوتی تھی سلسل الجرس کہتے ہیں گھنٹی کو کہ بھی گھنٹی کی آواز علماء نے یہ دکھ رہا ہے کہ گھنٹی کی آواز کا منع یہ تھا کہ جیسے گھنٹی کی آواز ایک مسلسل آواز ہوتی ہے لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو جیسے آپ نے پہلے دور میں دیکھا ہوگا ابھی تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے نا تو پہلے دور میں مثلاً ہم جس علاقے میں رہتے تھے ہمارے ہاں جو اریگیشن کا سسٹم تھا نہری سسٹم تھا تو ان کے باقاعدہ ریسٹ ہاؤس ہوتے تھے منگلے ہوتے تھے پھر ان کے اوور ہوتے تھے ان کا اسٹاف ہوتا تھا تو ان کا ایک ٹیلی گراف آفس بھی ہوتا تھا ان کا وہ صرف اپنا ایک سلسلہ ہوتا تھا اریگیشن والوں کا تو وہاں اس دور میں ہم نے خود دیکھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اچھا کبھی ہم نے اپنے کو پیغام دینا ہو تو ہم ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہیڈ پین کو یہ کہہ دو ملکانی والوں کو یہ کہہ دو فلاں والوں کو یہ کہہ دو پھر وہ آگے سائیکل بھیج کے ہمارا پیغام جو تھا آگے پہنچا دیتے تھے کیونکہ یہ سہولت نہیں ہوئے سر تو ایک مشین ہوتی تھی وہ اس پہ ایسے ہاتھ مارتے رہتے تھے اسے ایک آواز پیدا ہوتی تھی اسے آگے جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حالانکہ کچھ نہیں نہ کوئی لفظ ہے نہ کچھ ہے نہ تو لکھے تو صرف حرویت ہوتے تھے کہ اتنے دفعہ مارنا ہے اتنے دفعہ گرو ہوگا اتنے دفعہ یہ ہوگا تو آگے جناب وہی ہو رہی ہے اور وہ بھائی پڑھ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ تو بہت, بہت اور جو خدا بند قدوس بھیجے تو حضور کا یہ کہنا کہ اس طرح گھنٹی کی طرح وہ آواز میرے ذہنوں میں باقاعدہ تفصیل ہو جاتی تھی اور اللہ کی بھائی آ جاتی تھی مثر سلسلت الجرت سے کہ جیسے گھنٹی کی ایک مسلسل آواز ہوتی تو اب جناب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسان کی شکل میں آتے اور اللہ کی لے آتے اور یہ بھی باقاعدہ واضح ہو گیا کہ جب آتے تھے تو دہیت القل ایک صحابی ہے ان کی شکل میں آتے تھے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت تھے بڑے جمال والے تھے تو حضرت جبریل ان کی شکل میں آتے تھے اچھا اب ان کو دیکھیں جی کتنا پکا کیا جا رہا ہے کہ کوئی شب ہو نہ رہے اچھا حضرت دہیا کی یہ عادت تھی کہ جب آتے تو دو چار کھجورے لے آتے تھے حضرت حسن حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے نا حضرت حسین چھوٹے سے بچے تھے تو وہ کھجوریں چھپا کے جیب میں لے آتے تھے تو حضرت حسن حسین جب دیکھتے بھی حضرت دہیہ پکڑ لیتے آگے حضرت دہیہ کو اور ان کی جیب سے وہ کھجورے نکالتے وہ بڑے خوش ہوتے کہ حضرت, حضرت حضور کے لاٹ ہیں اور میرے ساتھ کھل رہے ہیں تو ایک دن حضرت جبرین جو آئے تو حضرت حسن حسین جو ہے انہوں نے سمجھا دہیا بیٹھے انہوں نے پکڑ لیا جبریل کو اب اس کی جیبیں ٹٹوڑ رہے ہیں کہ بیماری کھجورے کے در ہیں تو حضور نے فرمایا ماں ماں ماں یا حسین کیا کر رہے ہو انہوں جبریل یہ تو <سؤال> اللہ کا فریق تھا اللہ کے بندو تو یہ واقعہ بھی ہونا تھا تاکہ تصدیق قائم کی جا سکے کہ آنے والا جبریل تھا لیکن صورت دہیا میں تھا ورنہ تو اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ جبریل آئے ہوئے ہیں تو زور بچوں کو دور روک دو یہ واقعہ ہی پیش نہ آتا لیکن واقعے کا پیش آنا بھی قرآن کی تصدیق کے لیے ضروری تھا کہ واقعہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو کوئی آدمی انکار نہ کر سکے اللہ کی واحد آج بری کے آنے کا حضور نے فرمایا دوسری صورت یہ ہوتی ہے تیسری صورت ایک اور ہوتی ہے جیسے کہ اللہ نے موس علیہ السلام سے کلام کیا کلّ بندہ ہو موسا تقریبا کے درمیان میں کوئی ابھی واسطہ نہیں ہے نہ فرشتہ ہے نہ کوئی اللہ بلا راز کلام فرمائے اسی طرح نئے راج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا اسی لیے تو موسا علیہ السلام نے کہا نا ارد عراض میں کہ فسل تقریب کے مسا علیہ السلام واپس جائیں اپنے اللہ کے پاس اور جا کے اپنی امت کے لیے رعایت مانگے آپ کی امت پہ چاس نہیں پڑ سکتی حضور جا کے عرض کرتے رہے اللہ سے معافی ملتی رہی حضور پھر عرض کرتے رہے اللہ سے پھر معافی ملتی رہی تو ایک واحد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ خدا خود اللہ اپنے نبی کے ساتھ براہ راست کلام کرے اور درمیان میں کوئی واپس نہ اچھا ایک اور صورت ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حدیثوں میں لفظ جاتا ہے نف صفر کیا معنی کہ آتے تو جبریل ہیں لیکن وہ براہ راز نہ تو انسان کی شکل میں آتے ہیں نہ حضور کے سامنے بیٹھ کے بھائی پڑھتے ہیں بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ حضور کے دل میں ڈال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ حضور کو حفظ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ باتیں ڈالی ہیں اچھا ایک اور صورت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی براہ راض ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا قبال دیکھیں کہ نبی بھی عربی قرآن بھی عربی لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ حدیث پڑ... لکھی ہوئی ہو اب تو فوج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حدیث ہے یہ خدا کا کلام نہیں یہ رسول کا کلام ہے اور قرآن کی یہ آیت ہوگی تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی بندے کا کلام نہیں حالانکہ دونوں عربی ہیں اچھا اس پہ پھر صداقت نبی کا میں یہ کریں کہ جب پائی آ رہی ہے وہ بھی تو عربی میں آ رہی ہے نا انضرآن عربی ہے لال نکم تھا کہ بال لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے اس کو تو لکھ لو اور یہ میری بات ہے میں بات کر رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآن نہیں قرآن کے الفاظ وہ ہیں ایک لفظ پہ صداقت کی مہر لگا دی گئی حفاظت کی مہر لگا دی گئی حتہ کے باہی کی تقسیم کر دی گئی اچھا جناب اب ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ جی بعض صورت مکی بن گئی اور بعد مدنی بن گئی یہ کیسے بن گئی تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ دو حصوں میں ایک حصہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور ایک حصہ ہجرت کے بعد کا ہے تو ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اور ابا کے تو یہاں بڑی آبھاس ہیں بڑے علم کی باتیں ہیں بس جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ ہو سب مکی سورتے چاہے کہیں اترے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ ہو سب مدنی سورتے چاہے ارفات میں اتری یعنی حضور حج میں تشریف لے ہے ارفات میں قرآن اترا مینار میں قرآن اترا لیکن ہے مدنی بھائی مینار تو مکے میں ہے وجہ کیا ہے کہ وہ مدنی کیوں ہے کہ بعد ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہجرت کے بعد اترا ہے تو مدنی کہلائے گا اور جو ہجرت سے پہلے اترا ہے تو مکی کہ اس لیے یہ تقسیم بھی ہوگی اچھا اب تو اللہ کا شکر ہے نا جی کہ ہر سورت میں ہر قرآن پہ لکھا ہوتا ہے مکیہ تو یہ سورج مکیہ ہے صورت یہ بدریہ ہے اتنے رکوع ہیں اتنے آیات ہیں اب تو بڑا آسان ہو گیا نا ہر چیز ہمارے لیے لکھی گئی صورت ہے جس دور میں یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں تھی تو کیسے معلوم کریں بھائی جس دور میں نہ لکھا ہوا ہے مکی ہے نہ لکھا ہوا ہے مدوی ہے اور تو معلوم کیسے کریں تو اولا با نے کہا کہ پھر یہ دیکھا پڑتا تھا کہ اگر کسی صورت کے اندر نماز کے احکام ہیں جہاد کے احکام ہیں حج کے احکام ہیں روزے کے احکام ہیں تو سمجھا جاتی تھی کہ مدنی صورتیں ہیں یہ ہجرت کے بعد اور اگر سورتوں کے اندر توحید کا مسئلہ ہے شرک کا رد ہے اس بات نبوت اور رسالت ہے اس بات مہاد ہے قیامت کا ذکر ہے تو سمجھ جاتا تھا کہ مکی سورتیں ہیں کیونکہ مکے کے اندر حضور کا مقابلہ مشرقین سے تھا تو اس لیے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی تھی کہ توحید کے مسائل بھی عام ہوتے تھے اب جب مدینے میں استقرار ہو گیا تو اب اللہ نے احکام نازر کیے تو اب مدنی اور مکی کا فیصلہ بھی ہو گیا اچھا اسی طرح دیکھیں گے جی قرآن میں سات کے راتیں عمدہ قرآن والا سب آتے عارفن اب سات گراتے ہیں اب کوئی کہہ جی سات کی راتیں کیسے ہیں تو اس کا بھی ہے کہ حضور بنی فار کے حوض پہ بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل آئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ اس کی رات پہ قرآن پڑھا جائے حضور نے کہا کہ جبریل میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ساری امت کی آپ تک ایک کی رات پہ نہیں رہ سکتی بہت مشکل ہے اللہ نے حکم دیا اچھا دو کاراتوں میں پڑھے حضور نے پھر درخواست کی کہ میری امت تو دو پہ نہیں رہ سا. کیوں پوری دنیا ہے اب دیکھیں جی صرف مثلاً آپ انڈیا میں چل جائیں صرف آپ پاکستان میں چل جائیں تو میاں والی کی پنجابی الگ ہے لاہور کی الگ علاق ہے حالانکہ وہ بھی پنجاب میں ہے وہ بھی پنجاب میں ہے لیکن دونوں کی بولی میں آسمان زمین کا فرق ہے اچھا یہاں آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو لوگ بس الجزائر بھی عرب ہے عراق بھی عرب ہے سعودی عرب بھی عرب ہے ٹونس بھی عرب ہے شام بھی عرب ہے سیریا بھی عرب ہے اردن بھی عرب ہے سب کی زبان ہے دوسری کی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں پتہ نہیں لگتا وہ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ عربی بول رہے ہیں تو اللہ نے حکم دیا تین کے راتوں پہ پھر اللہ نے حکم دیا چار کے راتوں پہ پھر اللہ نے حکم دیا پانچ کے راتوں پہ آخر اللہ نے رحمت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ اجازت مل گئی کہ سات کی راتوں پہ قرآن پڑھنا جائز ہے اچھے اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس دور سے لے کر آج تک امت میں سب کی رات پڑھنے والے موجود پڑھانے والے موجود یعنی قرآن کی حفاظت کا کمال دیکھیں کہ قرآن سات کے راتوں میں ہے تو سب آگے کاری موجود اچھا بعض کی راتیں شاد ہیں تو عشرہ کے بھی کاری موجود ایک ایک کی یاد ہے اچھا اور بعض قرآن اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ روایت حفظ پڑ رہے ہیں تو اول سے آخر تک اسی روایت میں پڑھیں گے پھر وش پڑنے تو ابل سے آخر تک اسی روایت میں پڑھیں گے کمال دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کی صداقت قرآن کی حفاظت کہ اس کی قرآن کی بھی حفاظت موجود ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ کو جس انداز مجرے ہا مجری ہا دونوں پڑھنے والے موجود اللہ النبی خلق من ضعف اللہ البی خلق کم من ضعف آپ کے ہاں جتنے قرآن چھپتے ہیں اس میں ظفن لکھا ہوگا یہاں پڑھیں گے تو زعفر ہوگا اچھا پھر یہ قراد کا اختلاف ہوتا کیا ہے یاد رکھو کبھی اسما کا اختلاف ہے کبھی افعال کا اختلاف ہے کبھی وجوہ اعراب کا اختلاف ہے کبھی بدلیت کا اختلاف ہے اور کبھی اس کے اندر جو ہے